رحمانحیم کر أَوَلَمْ يَنْزُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ هَدِيسٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُدْلِ اللَّهُ فَلَا هَاديَّ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يسألونك عن الساعة أيان مرساها كل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونك كانك هفي عنها قل إنما علمها عند الله هي ولكن اكثر الناس لا يعلمون كل امر كل نفس نافعا ولا ضرا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نزير و بشير لكوم يؤمنون نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد رجی السم الرحمٰن الرّحم ربراح الدری وسمری وخل القد الملس علام و, و صلی علیہس محمد, علی محمد مبارک وسلم وولم یا تفق کروں کہ یہ جی لوگ سوچتے نہیں فکر نہیں کرتے ماں بس بہم جنا کہ ان کے رفیق کو ان کے دوست کو کوئی جنون نہیں پاگل پن نہیں ان حوا اللہ نذیر المبین یہ تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ڈرانے والے ہیں واضح ہدایات لے کر کفار مکہ اور مشکی مکہ نبی کریم علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے نبی کریم وسلم نے ایک رات ساری رات قریش کے قبائل کے اور ان کے سرداروں کے نام لے لے کے ان کو پکارا کہ اللہ کی طرف آؤ اللہ سے ڈرو اور کو اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو تم فلاں پاؤ گے تو وہ آپس میں کہنے لگے صبح کہ یہ تو ساری رات مطلب ہے کہ چلاتا رہا نعوذ باللہ ہو سکتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گئے یہ پاگل ہو گئے نوز بلا سلو سلو سلو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب دیا ہے کہ علم اتفق کرو کہ یہ لوگ فکر نہیں کرتے سوچتے نہیں ماں بے صاحب ان کو صاحب کو جو ان کی طرف مقبوض کی گئے ہیں اور جو رسول ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے رفیق ہیں ان کو جنون کیسے ہیں ان کی بات تو ساری عقل کی باتیں ہیں اور بچپن سے لے کر ساری زندگی ان کے درمیان گزاری سادن مشبور تھے اور آپ کی فراست اور ذہانت سب کچھ عربوں میں ضرب المثل تھی تو اس کو جنون کیسے ہو سکتا ہے انہو اللہ نظیر یہ تو ہے ڈرانے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانو گے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرو گے تو فلاں پاؤ گے نہ ہو تو جہنم اور جو آگے عذاب اور مشکلات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں تو ان سے وہ نبی قیلسلم ڈرانے والے ہیں مبھی ظاہری طور پر کھل پل کے ہر ایک چیز کو نبی کل وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جو چیزیں مطلب کہ آپ کے فائدے کی ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں اور جو نقصان کی چیزیں ہیں جس سے آگے پر آپ کو نقصان ہونا ہے ان کو بھی واضح طور پر بیان کرنے والے ہیں اولمین ضروری ملکوط اس سماوات کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ملکوت سموات و زمین اور آسمان میں جو معملے ہیں جو چیزیں ہیں ان میں یہ غور نہیں کرتے ایک تو زمین میں ہمارے جو مختلف ملک ہیں یہ اور دوسرے اس کے علاوہ جو کائنات ہیں آسمان اور زمین کے بیچ میں رہ رہی ہیں کچھ ہمیں معلوم ہے اور کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو کہ ورجن ہے جہاں تک انسان ابھی تک نہیں گئے بہت ساری ڈیپ ایسی چیزیں ہیں سمندر کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ایکسپلور نہیں ہیں تو یہ ساری جو مملکتیں ہیں یہ ملکوط یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے آسمان اور زمینوں کی بیچ میں ساری ملکیت اللّہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ علم یوں ضرور کیا یہ لوگ غور کرتے دیکھتے نہیں پھر ملکوط جیسے مواد و آسمان اور زمین میں جو مملکتیں ہیں وماخلک اللہ منشے اور جو کچھ اللہ نے ان میں چیزیں پیدا کی ہیں تو ہر ایک چیز غور و فکر کے لیے ہے انسان جب دیکھتا ہے کہ اتنی کائنات کی ہے کہ ایک آسمان اور ایک زمین کا کتنا فاصلہ ہے چاند جہاں سے کتنا دور ہے دو لاکھ ہزار میل پھر سورج جہاں سے کتنا دور ہے بارہ کروڑ کلومیٹر اور پھر اس کے بعد جو ملے کہ باقی کائنات ہیں گلیکسیز ہیں اتنے زیادہ گلیکسیز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں کہ کل کی ریسرچ دی کے فی بندہ ایک گلیکسی بھی مطلب ہے کہ آ جاتی ہے اتنی زیادہ گلیکسیز اللہ تعالی نے بنائی اور وہ سورج سے بھی کتنے بڑے ہیں تو یہ کائنات کی کتنی وسعت ہے تو اس میں بندہ غور کرے تو تب بھی مطلب ہے کہ اور ساتھ ساتھ بفی انفسکم سے کم اللہ نے انسان کے جسم کے اندر اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو انسان کے اندر بلڈ کا پائپ لائن اللہ نے بچھایا ہوا ہے کتنا لمبا ہے ساٹھ ہزار کلو پائپ لائن انسان ایک انسان کے اندر اس طرح آئز میں کتنے ملے کے سیلز ہیں اور جو نفرانز ہیں ملینز آف نفرانس کڈنیز سے جو فلٹریشن کرتے ہیں تو اگر انسان غور کریں کائنات میں آسمان و زمین میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں تو وہ غور اور فکر کرنے کے لیے بہت کافی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو کہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے آسمان و زمینوں میں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا کی ہوئی مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں کیونکہ جو بھی تھوڑی سی بھی مطلب ہے کہ موٹے دماغ والے بھی موٹے دماغ والے بھی اگر اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کرے گا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے کوئی مالک ہے کوئی رازق ہے اور وہ کون ہے وہ صرف اللہ ہے اس طرح ایک عرب بدو کے بارے میں مشہور تھا کہ راستے میں جا رہا تھا تو اس سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ اللہ کو کیسے مانتے ہیں کہ اللہ ہے تو اس نے کہا کہ البارت عداللہ ولبائی کہ جب میں اونٹ کی مہنگنی کو دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اونٹ کی مہنگنی ہے ولاسر ولمس میں قدم جب دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا قدم ہے یا جانور کا قدم ہے تو پھر یہ جو اتنی مطلب ہے کہ اسماع و ذات البراج و لرد ذات کیف کے فلاد اللہ لطیف الخبیر کہ یہ جو پھر اتنے بڑے آسمان ہیں اور جن اتنی زمینیں اور اس میں یہ پہاڑ اور یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں تو یہ تو خود نہیں بنی اس کو تو پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہی لطیف و ہے تو ایک عام بھی ایک موٹے دماغ والا آدمی بھی ایک بالکل ان پڑھ آدمی بھی اگر کائنات پر تھوڑی سی غور و فکر کرے اس پہ یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے وہ ایسا اور یہ ممکن ہے دق طرب عجل ہوں کہ آپ لوگوں کا اجل آپ لوگوں کا ٹائم موت کا وقت قریب ہو پھر حدیث سے کے بعد کون سی آیت پر تم ایمان لاؤ گے قرآن صاف صاف ساری چیزیں تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں اور تم اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کر رہے ہو اور اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہو آپ کو اور ٹائم ہی نہیں ملے قرآن نے ساری چیزیں آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دی ہیں اس کے باوجود بھی جب تم لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس کے بعد کون سی چیز پہ ایمان لاؤ گے آخر مطلب کہ وہ کون سا دوا، کون سی دوا ہے وہ کون سے مطلب کہ اعتماد میں حجت ہے جو آپ پہ ہو جائیں گے تو آپ اس پہ ایمان لے آئیں گے تو قرآن سے بڑی ہدایت تو ہو نہیں سکتی دل نہ ساری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بنایا ہوا ہے صرف اس سے فائدہ ان کو نہیں ہوگا جن کے دلوں میں زنگ لگ چکے ہیں وہ دلوں کے بھی آندھے ہیں آنکھوں کے بھی آندھے ہیں کانوں کے بھی بہرے ہیں جو حق بات نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں تو صرف وہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اور کون سی دلیل آپ کے سامنے پیش کی جائے اور کون سی چیز آپ کے سامنے لائی جائے جس کو دیکھ کے آپ لوگ ایمان لے آئیں گے میز فلاح اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دیا اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں وہر ہوں تو رجانے میں آماحول اور وہ چوٹ دیتا ہے پھر ان کو ان کی سرکشی میں اور وہ بٹ کے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر سرشت میں رکھا ہوا ہے کہ انا ہدع نہ ہو سبیرا اما شاکر کہ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہدایت قبول کرے اللہ کا فرم بردار بنے یا اللہ کا نافرمان بنے تو پھر جو لوگ اپنے عقل سلیم کو اور اپنی فطرت کو صحیح استعمال کر کے اللہ کی تابداری کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالی نے بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں اور جو لوگ بالکل پھر گئے گزرے ہو جاتے ہیں پھر جب اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے تو پھر ان کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے والد اللہ تعالی نے ان کی ہدایت نصیب نہیں کی ہوئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام اس کو ہدایت نہیں کر سکے اللہ نبی اور جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی نو علیہ السلام کے بیٹھے نو علیہ السلام کے بیٹے اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کے ساتھ شدت کے ساتھ نو علیہ السلام کو جیڑ کا بھی کہ آپ اس کے بارے میں سوال ہی نہ کریں من عمل انخیر صاحب پر اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا علیہ السلام کی بیوی جو اس کے ساتھ رہی ساری عمر رہی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نہیں دی پر وہ اس کے ساتھ قوم کے ساتھ جو ہے وہ تباہی اس طریقے سے نبی کریمسلم کے سگے چچا ابو الحب اور اس کی وائف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن کی کتنی سخت آیات نہ فرما دی تبت ادا ابی الہب اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخیہ کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ السلم کو بدوائے دیتا تھا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ کے پیر ٹوٹ جائیں آپ نے اس لیے ہمیں بلایا تھا کہ آپ ایک اللہ کی ودنیت کی دعوت ہے میری تو مطلب کہ اس میں جس کو پھر اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی پھر ہدایت دینے والا نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے ان کی گمراہی میں اور وہ بڑھ رہتے پھر اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا رہتا ہے جیسے فروغ کے بارے میں کہ جتنی عمر اس کی رہی اس کے سر میں کبھی درد ہی نہیں ہوا حالانکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا تو یہ اس کی گمراہ کے لیے کافی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب دیکھیں مسلمان بندہ کوئی غلطی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فوراً تنبیح کر دیتا ہے اور یہ اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے اس پہ ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس کے ماتے سے خون بہ رہا تھا نبی کریم وسلم نے کہا کیا ہوا تو اس نے کہا کہ بس بہت برا ہوا میرے ساتھ میں راستے میں آ رہا تھا ایک عورت پہ نظر پڑ گئی تو میں اس کو دیکھتا رہا اور اس دیوار کے ساتھ سر ٹک رہا اور اس سے یقین نکلا انہوں نے کریسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً تنبی کر دیتا ہے اور اس سے اس کی گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے اور جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو موحلہ دیتا رہتا ہے اور پھر آخر میں ان کی رسی جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے دیکھیں یہ جی اللہ جس کو گمراہ کر دے پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں اور ان کو پھر اللہ چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی سرکشی میں آگے بٹ رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں یس النا کا نصہ یہ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں ایا نہ مرسا کس وقت یہ واقعہ ہوگی آپ کہہ دیجیے کہ بے شک اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے لا یو جلدی حال وقت کوئی اس کے وقت کو ظاہر نہیں کر سکتا اللہ مگر وہی اللہ یہ بات بہت باری ہے آسمانوں پر ول اور زمین میں نہیں آئے گی یہ تمہارے پاس اللہ بخن مگر اچانک یس کا پوچھتے ہیں تم سے کاننا کا کہ جیسے کہ آپ اس سے باخبر ہیں اور اس کے علم رکھتے ہیں کُل انعلم وغیرہ انہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اس کے علم تو اللہ کے پاس ہے بلاکن اکثر اللہ صلی الم لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں پھر کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ نبی ہماری رشتہ داری ہے اور دوستی ہے آپ باہر کے لوگوں کو نہیں بتاتے آپ کہتے ہیں کہ ایسے قیامت آئے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا تو کم از کم رشتے داری کا لحاظ کیجئے ہمارے ساتھ رہنے کا لحاظ کیجئے اور ہمیں بتا دیجئے کہ قیامت کس دن آ جائے قیامت کو کوئی وقت ہمیں بتا دیجئے جس چیز سے آپ ڈرا رہے ہیں کہ ایسا مطلب کہ بڑا دن ہوگا اور اس میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے تو وہ دن ہمیں بتا دیجیے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سلونا کا نصصا آتے یہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں امر کہ یہ کس وقت واقع ہوگی یہ قیامت کب آنے والی ہے تو انہوں نے رشتے داری کا بھی واسطہ دیا کہ وہ آپ کو چونکہ پتہ ہے ساری چیزوں کا تو وہ ہمیں بتا دیجئے تو نبی کریم سے انہوں نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے نبی کُل آپ کہہ دیجئے نبی ان کو انما نما علم و ہے کہ تو میرے رب کے پاس کسی اور کے پاس اس کہلام نہیں اللہ تعالی نے اپنے پاس ہی اس کو رکھا ہوا ہے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بتا دی اور وہ علم بتا دیا جو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا اور دیکھیں یہ ایک چیز یہاں پہ مسئلہ سمجھے کہ غیب کا جو علم ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں اور اس سیاحت میں آگے آ رہا ہے آ رہا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے علم عطا کیا ہوا تھا وہ ساری مخلوقات سے زیادہ ہوا لیکن جن غیب کی چیزوں پہ اللہ نے مطلب فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ علم بن گیا وہ پہ غیب نہیں رہا تو وہ جو نبی کریم السلام کے علم،, علم تھا وہ سارے مخلوقات سے زیادہ تھا اللہ تعالی نے ان کو ساری آسمانوں میں بلا دیا ساری چیزوں کی وزٹ کرا دی لیکن جب ایک دفعہ غیب تو جو مطلب ہے کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی ہوئی نہ ہو یا بتائی ہوئی نہ ہو تو اس کو غیب کہتے ہیں اور جو آپ کو بتائی جاتی ہے تو پھر وہ چیز جو ہے وہ غیب نہیں رہتی نبی کریم السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور یہ رفیع عثمانی صاحب نے بھی قیامت کے جو احوال ہیں اس پہ ایک سو احادیث جمع کی ہوئی مسلم شریف میں بخاری شریف میں اور اس میں سارے حالات لکھے ہوئے ہیں کہ اب کیا آگے کیا آنا ہے کچھ قرآن نے بیان کیے ہوئے ہیں کہ ایک سفر کے مقام سے ایک جانور نکلے گا دعوت لڑ وہ پوری دنیا کے لوگوں کے پاس جائے گا سب سے باتیں کرے گا پھر دجال نے آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے ٹھیک ہے یا جوج میں نے آنا ہے تو وہ ساری چیزیں کچھ قرآن نے بیان کی ہوئی ہے کچھ احادیث شریف میں آیا ہوا ہے تو ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں لیکن ایکزیکٹ ٹائم قیامت کا کہ کس وقت قیامت نے واقعہ ہونا ہے کس دن وہ کیا ہونا ہے تو وہ اللہ تعالی نے علم جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہوگا کہ ایک یعنی اچانک ایسے اچانک قیامت مت آئے گی کہ کچھ لوگ انہوں نے دودھ دوہا ہوگا اونٹنے سے ابھی پیا نہیں ہوگا کہ قیامت مت آ جائے گی ایک بندے نے کپڑے کا تھان دوسرے کے سامنے کھول رہا ہوگا دکان میں بہت کر رہے ہوں یا اور کیا مت آ جائے گی ایک بندے نے حوض میں لیپ لگایا ہوگا اور آگے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا ابھی وہ مرمت کمپلیٹ نہیں ہوگی کہ قیامتوں مت کے اوپر آ جائے گی رفیل علیہ السلام جو ہے وہ پھونکیں گے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے لا جلی حل وقت اس اللہ وقت کو اینڈ ٹائم کو اینڈ آف ٹائم کو کوئی بھی ظاہر نہیں کر سکتا مگر صرف وہی اللہ ثقلت خصموات ولاً اور یہ بات یہ قیامت کا دن اس گڑی کا آنا جو ہے یہ بہت باری ہے اسمان اور زمینوں کی. کیونکہ ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی اب تو ملکارے ہو مادرائے ملکارے یو محکون و ناسک الفراش مخصوص انسان ایسے ہوں گی جیسے بتائیں گے جمال کلحم المنخوش اور پہاڑ ایسے ہوگی کہ جیسے دھمکی ہوئی اون جیسے اون کو یا کارٹن کو آپ وہ دو... تو اس سے وہ زرہ زرہ ہو جاتے تو پہاڑے سے ذرا ذرا جو ہے وہ ہو جائے گا شمس سورج بہ نور ہو جائے گا اور سارے چاند ستارے آپس میں ٹکرا جائے گے ساری کائنات جو ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گی اور جو حاملہ عورتیں ہوں گی وہ اپنے حمل ضائع کر دے گی جو مرضیہ جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں گی اپنے بچے کو وہاں جا کے پین دے گی تو ایسا سخت دن ہوگا یو میں اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے اچانک ان کے سارے بال سفید ہو جائیں گے تو اتنا سخت دن ہے تو سکلت سکلت في السماوات والارض یہ دن بہت bari ہے اسمان اور زمینوں پہ تو ان کو کس چیز کی فکر دی یہ کہ جلدی میں دے لا تاتیकुम الا بغتۃ نہیں آئے گا یہ دن مگر تمہارے سامنے اچانک یسالونک پوچھتے ہیں آپ سے کن نہ خفی ایسے اپ سے پوچھیں کہ جیسے اپ کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے کُلام علم ہند اللہ دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان کو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے ولاکن اکثر الناس لا صلاح لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے اس بات کے شعور نہیں رکھتے اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتے جاننا نہیں چاہتے قل لا قل نفعن ولا بر اللہ ما شاء اللہ اے نکلسلم آپ کہہ دیجئے ان کو کہ لا عمل کل نفس نفع کہ میں خود مالک نہیں ہوں اپنے نفس کے لیے نفع کا ولا اور نہ کسی اور نقصان کا. إلا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر میں جانتا غیب کا علم من تو میں یقیناً مجھے کوئی سو برائی جو ہے وہ واقعہ نہ ہوتی ان انا اللہ نظیر و بشیر میں تو نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا اور بشیر اور خوشخبری دینے والا یہ قومی یومنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں یہاں پہ پھر خفار مکہ نے نبی کریم سے سوال کیا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے علم دیے ہوئے ہیں جو چیز ہمارے لیے اچھی ہے وہ بھی بتا دیا کریں کہ یہ یہ کام آپ کے لیے اچھے ہیں دنیاوی لحاظ سے اور یہ کام آپ کے لیے برے ہیں ان چیزوں کی کہ تاکہ ہم اگر کوئی نقصان والی چیز ہے جیسے آئندہ طوفان آنا ہے یا کچھ تکلیف آنی ہے بیماری آنی ہے وبا آنی ہے تو ہم اس کا تدارک پہلے سے کریں اور نفع والی چیزیں بھی بتا دیا کریں کہ کم از کم آپ کی نبوت کا کچھ فائدہ تو ہمیں ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجیے لا عملے کو نفسی نف امولہ در میں تو خود اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں میرے ہاتھ میں خود نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اگر کچھ ہوتا تو جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جاتے جہاں پہ کتنے مسلمان شہید ہوئے ستر مسلمان شہید ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کتنی تکلیف پہنچی دان مبارک شہید ہوئے زرے کے ٹکڑے جو ہیں دان مبارک میں پیوست ہو گئے جس کو پھر وید بن جراء نے اپنی دانت اسے نکالا اور اس کے دانت بھی اس کے ساتھ ٹوٹ لے پھر اس طریقے سے طائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تو کہ اس کو پتھر پڑھنے تو کیا وہ جاتا ہے پھر نبی کریم وسلم نے خود فرمایا کہ جب میں وہ دیبیہ کے لیے آ رہا تھا اگر مجھے پتا ہوتا کہ کفار مجھے روکیں گے تو میں ہدیے کے جانور جو ہے قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہ لے کے آؤں اس طریقے سے جو سورہ سرکاف کے بارے میں وہ ہے روایت ہے کہ مشرقی نمک کا آپ کے پاس آئے تھے اور آپ سے کہا تھا کہ اس کا واقعہ دجال کا واقعہ سنائے ہے کردین کا واقعہ سنائے جو, جو مختلف واقعات کے بارے میں پوچھا تھا یاد سے کچھ سوالات سیکھ کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل لیکن 18 دن تک وہی نہیں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الطع فرما ہے ان کو کہ آپ کہہ دیجیے ان کہ اللہ عمل تو اپنی لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ ماشا اللہ مگر جو اللہ چاہتا ہے اللہ میرے لیے بھی جو فیصلہ کرتا ہے نہ ہو تو نبی کرینسلم کو بخار بھی ہوا بیماری بھی ہو گئی سب کچھ حالات نبی کرسل وسلم بھی آئے آپ کو زہر بھی دیا گیا تو ہر چیز نبی کرینسلم بھی, بھی ہوئی لیکن وہ جو اللہ چاہتے وہی ہوتے ولاکن تو عالم الغیبہ اگر میں جانتا غیب کے علم کو لذت سر تو من خیر میں اپنے لیے بہت بلائی کی چیزیں جو ہے وہ جمع کرتا یعنی جو جتنی بھی دنیا کی بلائیاں ہوتی تو وہ پہلے اپنے لیے جمع کرتا جیسے وہ حد میں نہ جاتا جیسے اور جگہوں پہ مطلب ہے کہ ایسے کام نہ کرتا جس سے کسی بھی نقصان کا اندیشہ ہو وہ ماما مثنیسو اور مجھے کوئی برائی جو ہے وہ نہ پہنچتی کبھی ان آنا میں تو نہیں ہوں اللہ نذیر و بشیر مگر ڈرانے والا اور بشارہ دینے والا لیکن نذیر و بشیر دو نبی صلی اللہ سلم کے نام نذیر آنے والے حالات سے ڈرانا تاکہ اگر کوئی نہ مانے تو اس کے لیے کیا کیا تکلیف اللہ نے رکھی ہوئی ہیں اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے بشارہ دینے والا کہ اللہ نے کیا نعمت ہے ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہوئے ہیں کہ نہ کبھی کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہ کسی عام نے دیکھا اور نہ کسی دل کے اوپر ان کا تک آیا کہ ایسی بھی خوبصورت چیزیں ایسی بھی اعلیٰ ترین چیزیں ہو سکتی ہیں تو نبی کرنی وسلم بشارت دینے والی بھی ہیں لیکن کن کے لیے یہ یومنون اس قوم کے لیے جو اللہ پر اور نبی پر ایمان رکھنے والے۔ اللہ دے اور نیکامات کرنے نصیب فرمائے اور اللہ اور نبی احکامات محمد کی کتاب نہیں جی کوئی. ملتنی؟ ملتنی؟ حضرت وحب رحمت اللہ علیہ وکت العالی شاہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب بندہ مجھ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اگر آسمان زمین سب کے سب مل کر بھی اس کے ساتھ مکر کریں تو میں اس کے لیے راستہ نکال دوں گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ مجھ پر توقع کرو میں تمہاری ضروریات کا کفیل بنوں گا میرے غیر کو اپنا ولی نہ بناؤ تاکہ میں تمہیں نہ چھوڑوں بہت سی احادیث میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آف دن مالک رضی تعالیٰ کے ساتھ سادے کو کافروں نے قید کر لیا اور چمڑے کے تسموں سے خوب مضبوط ان کو جکڑ دیا ان پر نہایت سختی کی جاتی تھی اور بھوکا بھی رکھا جاتا تھا انہوں نے اپنے والد کے پاس کسی طرح اپنے احوال کی اطلاع بھیجی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کے لیے عرض کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا ان کے پاس یہ کہلا بھیجو کہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں یعنی تقوی اختیار کریں اور اسی پر توقل کریں اور صبح شام یہ آیت شریفہ پڑھا کریں آیت ہے لقت جا رسول المن انفسکم عزیز العلیہ ماں انتم خیریسوں علیہم بالم المعین رعف الرحیم فعین طول فق الحسو اللہ اللہ اللہ علیہ توکل تو وح و رب الشل جب ان کے پاس یہ طلاق پہنچی تو انہوں نے اس آیت شریفہ کو پڑھنا شروع کیا خود بخود ایک دن وہ تسمے ٹوٹ گئے یہ ان کی ٹریپ سے چھوٹ کر بھاگ آئے اور کچھ جانور بھی ان کے اپنے ساتھ پکڑ لائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بادشاہ کے ظلم کا خوف ہو یا کسی درندے کا یا دریا میں ڈوب جانے کا ڈر ہو اس آیت شریفہ کو تلاوت کرے تو انشاءاللہ اللہ کوئی مدرت اس کو نہ پہنچے گی ایک اور حدیث میں اس قصے میں لا حول ہوا تھا اللہ باللہ بھی کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے انہیں ساتذات کے قصے میں یہ آیت شریفہ میت اللہ یا جو اللہ مخرجہ ویرف من مینحیف لا یا نازل ہوئی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے عقدال شاہ ہوں اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس کو روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے ان صحابی رضی تعالیٰوں کو اس کا کیا گمان ہو سکتا تھا کہ یہی کافر جو اس قدر سخ ظلم پر اتر اترے ہوئے ہیں انہی کے مال سے ان کی روزی مقدر ہے اللہ تعالیٰ اور پھر ہوا اس طرح کہ جس وقت یہ نبی علیہ وسلم نے آپ کو یہ آیات بھیجوائیں تو یہ آیات پھر آپ پڑھنے لگیں تو رات سوئی ہوئے تھے اچانک ایسا ہوا کہ اس کی ساری رسی خود بخود ٹوٹ گئی جس کمرے میں بند کیا ہوا تھا اس کا تالا خود بخود ٹوٹ گیا اور وہ جو اس کی کنڈی تھی وہ بھی کھول گئی رات کا وقت تھا اور یہ اٹھے اور باہر نکل آئے تو ایک اونٹنی تیار بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے اوپر آپ سوار ہوئے اور وہ اونٹنی جب اٹھی تو اس نے ایک آواز نکالی اور آگے وہ دوڑنے لگی اور اس کے پیچھے پیچھے باقی خالی اونٹ چلے آئے تو یہ تو سمجھ رہا تھا کہ شاید مطلب کہ لوگ میرے میرا پیچھا کر رہے ہیں صبح سویرے ایسے وقت تھا کہ نماز ہو چکی تھی ابھی بس سورج نکلنے والا تھا تھوڑا ٹائم ابھی بچا تھا کہ آپ مدینہ شریف پہنچے اور پیچھے دیکھا تو سب اونٹ خالی اونٹ آ رہ رہے تھے تو وہاں پہ اونٹی بٹا دی اور نبی کو سارے واقعات سنا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فمایا کہ یہ سب آپ کے لیے غنیمت ہے یہ سب مال آپ کا ہوا دیکھیں قرآن میں مطلب ہے کہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہوئی ہے اور یہ ایسی عجیب آیات ہے تھوڑا سا میں اس کا ایک, ایک دور بھی سناؤں یہ وہ آیات آیا ہے کہ جس وقت بکر صدیق قرآن کی وہ تدوین کر رہے تھے تو فیصلہ یہ ہوا تھا حضرت عموم کے سربراہی میں حضرت زید کو وہ بنایا ہوا تھا کاتب یہ جو بھی آیت ہوگی تو اس پہ دو لوگوں کی گواہی ہوگی کہ یہ کم از کم دو لوگوں کے پاس ہو یا دو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت جو ہے وہ سنی ہوئی ہو الفاظ کے ساتھ تو وہ ساری چیزیں تو لکھی ہوئی مل گئی یہ آیت جو تھی یہ آیت صرف حضرت حزیمر دونوں کے پاس تھی لیکن قدرت نے اس کا ایسے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے ساتھ ایک سودا کیا اونٹ کا سودا کیا تو اس وقت وہ دوسرا بندہ آیا اور اس نے زیادہ قیمت دینا چاہی تو وہ جو سودا کرتا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیا اور اس سے سودا کرنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آپ نے میرے ساتھ سودا کیا ہے ابھی مطلب کہ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں آپ یہ اونٹ مجھے دے دیں تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو آپ کے ساتھ سودا نہیں کیا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس اس وقت حضرت حزیم علیہ دنہ آ رہے تھے تو حضرت حزیم النہوں نے کہا کہاں میں گواہ جب انہوں نے سنا تو کیا گواہی آپ دیتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم وسلم کے ساتھ آپ کا سودا ہوا ہے تو وہ بندہ بس پیچھے ہو گیا کیونکہ گواہ مانگا تھا اور نبی کریم وسلم کے ساتھ سودا کر لیا نبی کریم وسلم نے اس سے پوچھا خوش کیسے گواہی دیتے ہیں آپ توتے ہی نہیں تو اس نے کہا جب ہم آپ کی ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو آپ آنے والے قیامت کے حالات جنت کے حالات جہنم کے حالات ان سین چیزیں جو آپ ہمیں بتاتے ہیں ان پہ ہمارا پورا یقین ہے تو اس بات پہ کیوں یقین نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ سودا ہوا ہوگا نبی کریم وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ سے کہا حضرت خزیمہ سے کہ آپ کی گواہی جو ہے وہ دو گواہیوں کے برابر ہوگی اور حضرت مر دونوں کی بتا دیا تھا تو جس وقت پھر مطلب کہ یہ آیت نکلی تو یہ صرف خزیمہ کے پاس تھی اور ان کے بارے میں آلریڈی کہ اس کی گواہی جو ہے وہ دو بندوں کی گواہی کے برابر ہوگی پھر ذریعت الوصول علاج جناب رسول ایک کتاب ہے درج شریف کی کتاب ہے بہت مطلب ہے کہ بہت, بہت بڑے عالم کی لکھی ہوئی ہیں مخدوم ہاشم سندھی رحمتہ اللہ علیہ اور اس کا ترجمہ کیا ہے جو تبلیغ کے بڑے تھے یوسف لدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے بہت بڑے عالم تھے یوسف الدین صاحب نے جس نے یہ آپ کے مسائل اور کا حل کی بھی بہت جلدی لکھی ہوئی ہے اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے ایک عالم تھے اور صوفی تھے ولی تھے تو اس کا جو گورنر تھا بغداد کا وہ بہت ظالم اور سخت بندہ تھا اور ان لوگوں کو اپنے قریب مولیوں کو قریب آنے نہیں دیتا تھا لیکن ایک دفعہ وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور باہر سے یہ تھوڑے مجزوب سے تھے سادہ لباس میں رہتے تھے حضرت شبلی رحمتہ اللہ علیہ تو وہ گزر آئے تھے تو اس نے بلا لیا اور اپنے درباروں سے کہا کہ اس کو بلا لیں اور اس کو بلا کے اس کو گلے لگا لیا اور ماتے پہ چوا تو لوگوں نے پھر وہ گورنر سے پوچھا کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ عزت کا معاملہ کیسے کیا اس کو تو لوگ بچے پتھر مارتے ہیں اور کیا مطلب ہے کہ اس کو تو مجنون سمجھا جاتا ہے اس نے کہا میں نے خود سے نہیں کیا بلکہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اور سب لوگ جمع ہیں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں اور یہ شیب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کو گلے لگا لیا اور آپ کے ماتھے پہ چھوا تو پھر میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں تو پھر کہا گیا کہ یہ ہر نماز کے بعد سور طبہ کی اخری تو آیات پڑھتے ہیں لقت جا کے سول بنانا فرسکوں عزیز العلّمان تم ہرِم المرحیم فین طلّلح صلی اللہ علیہ علیہ تو ہر بلس تو یہ آیات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد غروج شریف پڑھتے ہیں تین دفعہ یا گیارہ دفعہ ایک روایت میں تین دفعہ ایک میں گیارہ دفعہ تو اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ یہ محبت کا معاملہ کیا تو یہ بہت زیادہ قیمتی آیات ہیں اور گارنٹی کے ساتھ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اگر بیوی ناراض گئی میاں پڑھنا شروع کر دے بیوی خود آ جائے گی کہ بس میں نے ناراض نہیں ہونا اگر مطلب کہ میاں ناراض ہو جائے بیوی پڑھنا شروع کر دے میاں خود آ جائے گا کہ میں نے ناراض نہیں ہوں اور اس کے بہت زیادہ مطلب کہ فائدے ہیں جیسے کہ بھی اس روایت میں آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے سارے تسمیں ٹوٹ گئے اور وہ اس سے کے نجات نجاتی تو یعنی قرآن سے فائدہ اٹھائے قرآن کی ایک ایک چیز جو ہے جیسے لاس درس مت کہ ولیلہ لسمہ اور حسن فدو بہا کہ اللہ کے پیارے ان کے ساتھ دعا کرو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ دعا کرو تو اس طرح آیات بھی پڑھتے ہیں جب آپ تم کی برکت جو ہے وہ ساتھ مانگتے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں اللہ